أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيِّ اللَّذِي مَنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ فإن خير الزاد التقوى سامعین محترم حضرات و خواتین ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ ضروری طور پر سمجھنا چاہیے کہ جو بھی عبادت اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم پر ہم کرتے ہیں وہ بطور عادت یا ایک رسم و رواج کے نہیں ہوتی بلکہ اس کا مسلمان کی پوری زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے یہ رسم و رواج والی عبادت یا بعض افعال کی ادائیگی کہ جس کو ایک علامت بنا لیا جائے اپنے دین اور اپنے مذہب کا ایک شعار بنا لیا جائے اور باقی زندگی کو اس کے باقی زندگی کو اس سے الگ کر دیا جائے تو یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے یہ تصور سراسر کلمہ پڑھنے والوں میں اور مسلمانوں میں عیسائیوں سے ہندوؤں سے اور جتنے غیر مسلم لوگ تھے ان سے یہ تصور مسلمانوں کے پاس آ گیا کہ نماز یہ اپنی جگہ پہ ہے اور کاروبار اپنی جگہ پہ ہے نماز کا کاروبار کے ساتھ کیا تعلق ہے نماز کا نکاح خوشی اور غمی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور نماز کا آس پڑوس کے رہنے والوں کے ساتھ نماز کا کیا تعلق ہے نماز ایک الگ عبادت ہے اور تجارت سیاست معاملات اخلاق یہ ایک بالکل الگ چیز ہے نماز مسجد میں اور باقی کام آزادی کے ساتھ اپنی جگہوں پہ یہ تصور اسلام کا تصور نہیں یہ عیسائیوں کے ہاں تو یہ تصور ہے کہ آٹھ دن کے بعد یا سات دن کے بعد ایک دن چرچ میں جائیں اور یہ بتائیں کہ ہم مذہبی لوگ ہیں باقی پورے مذہب کو اپنی حکومت سے سیاست سے معاملات سے اخلاق سے لین دین سے بول چال سے حقوق العباد سے باقی اس نماز اور چرچ کو الگ کر دیا جائے بڑا المیہ ہے اس وقت اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت سے مسلمان نماز یا کسی بھی عبادت کو اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا ایک شعار ہے اور یہ ایک رسم ہے کہ جس کو ہم نے ادا کرنا ہے آگے اس کی اصل روح کیا ہے اور نماز کہتی کیا ہے اور یہ باقی پوری زندگی میں کس طرح انقلاب لاتی ہے اور کس طرح اثر رکھتی ہے اس کے اوپر ذرا بھر غور نہیں کیا جاتا حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان تنہا انل فخشا اول منکر والا ذکر اللہ اکبر کہ بے شک نماز تو ہے ہی وہ نماز جو برائی اور بے حیائی سے روکے اور برائی اور بے حیائی کے لیے رکاوٹ اور زنجیر بن جائے روزوں کا ذکر جب اللہ نے کیا ہے روزے رکھے مسلمانوں نے لیکن اس کی اصل روح کیا تھی اللہ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا کہا یا یو اللہ ددین امن کتبہ علی کم اسیام کما کتبہ اللہ ددین من قبل کم کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ اسی طرح فرض ہے جس طرح پہلے لوگوں پہ روزہ رکھنا فرض تھا کیوں یہ صرف ایک رسم نبھانے کے لیے اور صرف ایک رواش ادا کرنے کے لیے صبح سے شام تک صرف کھانے پینے سے رکنے کے لیے فرمایا نہیں nah. لا اللہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور پرہیزگاری تقوی اللہ کا ڈر یہ صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا بلکہ بندہ جب متقی بن جاتا ہے تو پھر وہ رات بھی متقی ہوتا ہے دن میں بھی متقی ہوتا ہے مسجد میں بھی متقی ہوتا ہے دفتر میں بھی متقی ہوتا ہے اپنی فیکٹری میں بھی وہ متقی ہوتا ہے بازار کے اندر بھی متقی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی وہ متقی ہوتا ہے جب وہ حاکم اور خلیفہ بن جائے اس وقت بھی وہ متقی ہوتا ہے اور اتنا متقی ہوتا ہے یہ روزہ اس کے اندر ایسا تقوا پیدا کرتا ہے کہ عمر بن خطاب جیسے لوگ اور عمر بن عبد العزیز جیسے لوگ وہ وجود میں آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس حکومت اور اقتدار کے اندر اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ حضر جلال کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا نماز اور روزے نے کیا پیدا کیا اللہ کا ڈر پیدا کیا ایک حاکم کے اندر ایک خلیفہ کے اندر اور ایک صاحب اقتدار کے اندر کہ جس کے حکم پر کسی کو قتل کیا جا سکتا تھا کسی کو چھوڑا جا سکتا تھا کسی کو مال اور دولت کے خزانے دیے جا سکتے تھے کسی سے چھینا جا سکتا تھا اور جن کے پاس اقتدار کا نشہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کا فرعون جس کو نمرود کہتے ہیں اس نے یہی کہا تھا نا انلّہ آنا اور یہ امید میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں زندگی اور موت اس کے پاس اقتدار تھا کہ میں مارتا بھی ہوں میں زندہ بھی کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ باس میں الجھے نہیں ہیں کہتے ہیں چلو پھر ایسا کرو کہ میرا پروردگار ادھر سے سورج نکالتا ہے مشرق سے اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے تم پھر ایسا کرو کہ مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں اس کو غروب کر دو فبوہ تل کفا اقتدار کی مستی اور اقتدار کا نشہ بڑا ہوتا ہے لیکن اس حاکم کو نماز اور روزہ یہ عبادات اس کے دل میں ایسا اللہ کا خوف پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ بولتے ہوئے کسی پر زیادتی کرتے ہوئے کانپ رہا ہوتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستیاں جن کے اللہ نے آگے پیچھے سب ان کو معصومان الخطا سب گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا اور سب کا سردار بنایا ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ, پہ پہنایا وہ بھی اگر صفوں کو درست کرتے ہوئے کسی کو چھڑی لگ گئی ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے آپ نے چھڑی مار دی چھڑی لگ گئی تو میں تو آپ کے لوں گا بدلہ لوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ قیامت کے دن بدلہ بہت مشکل ہے یہاں ہی لے لو اس نے کہا جی جب آپ نے مجھے چھڑی لگائی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا تو آپ نے تو کمیز پہنی ہوئی ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمیز مبارک کو اٹھایا اور کہا لو بھائی آپ اپنا بدلہ لے لو اس نے آگے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چوم لیا اور کہنے لگا میرا یہ مقصد تھا دوسرا کوئی مقصد نہیں تھا یہ چیزیں ایمان عبادت روزہ یہ انسان کے اندر کیسی ایک روح اور کیسی ایک زندگی پیدا کرتی ہیں کہ پھر وہ پوری زندگی میں ہر کام میں انسان کو نظر آتی ہیں بھائیوں بالکل اسی طرح اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن جو بہت عظیم عبادت ہے وہ حج کی عبادت ہے یہ حج صرف مسلمانوں کے دین کے اندر ایک رسم اور ایک رواج نہیں کہ ٹھیک ہے ان دنوں میں چلے جائیں اور وہاں کچھ وقت گزار کر کچھ پیسے خرچ کر کے واپس آ جائیں اور حجیسہ بن جائیں عمرہ کر لیا ہے نہیں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حج ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق انسان کی زندگی کی تمام عبادات کے ساتھ ہے اور انسان کی زندگی کے سارے معاملات کے ساتھ ہے کیوں کہ حج اس میں مالی عبادت بھی آ جاتی ہے بھئی مال ہوگا تو آپ حج کریں گے پیسے ہوں گے تو آپ قربانی وہاں جا کر کریں گے سفر کے سارے اخراجات برداشت کریں گے مال کی قربانی حج میں آتی ہے مالی عبادت اور پھر اس حج میں جسمانی عبادت آتی ہے کہ انسان جاتا ہے خود اس کو جانا پڑتا ہے اور بہت سا وقت اس کو وہاں راستے میں اور ادھر مناس کے حج ادا کرتے ہوئے جسم کے ساتھ یہ اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں اور پھر یہ لسانی عبادت بھی ہے قولی عبادت کے زبان کے ساتھ بھی اس کو بہت سے اذکار اور بہت سے الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں اور پھر یہ سب سے بڑھ کر یہ قلبی عبادت بھی ہے دلی عبادت بھی ہے کیا کہ جب تک دل میں اللہ کی محبت اور اللہ حسل جلال کے قرب کی نیت نہ ہو اتنی دیر تک حج ہوتا ہی نہیں یہ حج کیسے انسان کے معاملات میں اس کے کاروبار میں اور اس کے لین دین میں کس طرح دخل اندازی کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ایسا حج اللہ کو مقبول ہی نہیں ہوگا جو حرام پیسے سے حج کیا ہوا ہو لا اقبال سلاد ان بغیر تو جس طرح وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی بھائی بلا وزو کوئی بڑی نمازیں پڑھ لے ساری رات کھڑا رہے اس چیز کی تو ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے نا کہ وزو اور تہارت کے بغیر نماز کو بولنے ہوتی تو رسول اکرم کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی کیا فرمایا ولا سدا کا تم میں اسی طرح کوئی صدقہ بھی اللہ کے راستے میں دی ہوئی چیز کوئی صدقہ حرام مال سے وہ بھی قبول نہیں ہوتا اگر اس میں خیانت ہے اور اس میں بدیانتی ہے ملاوٹ ہے جھوٹ ہے دھوکہ ہے لا قبالو سلاتون و لا ختون تو جس طرح نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا تو یہ تو شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی نماز پڑھنے کے لیے وزو ضروری ہے لیکن یہ کیوں سمجھ نہیں آتی جس مال سے ہم نے حج کرنا ہے جو مال ہم کھا رہے ہیں جو ہم آگے صدقہ کر رہے ہیں اللہ حضر جلال اس کو قبول ہی نہیں کریں گے بھائیو حج اور عمرے کا سفر میں چند چیزیں آپ میں بھی بہت سے ایسے احباب ہوں گے کہ جن کو اللہ نے یہ شرف اور سعادت عطا کی ہوگی کہ انہوں نے حج یا عمرے کا سفر کیا ہو اور باقی ضرور تمنا رکھتے ہوں گے اور ضرور کبھی ان کے دل پگھل جاتے ہوں گے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کی زیارت کریں ہمیں بھی یہ سفر نصیب ہو جائے وہ انسان تو بڑا بدنصیب ہے کہ جس کے پاس دولت بھی دولت کے ڈھیر ہیں شاید اس کو اندازہ نہ ہو کتنی ہے لیکن ان کو عمرہ اور حج نصیب نہیں ہوتا بہت بڑی ثقافت ہے فجال افعدتم من سے تحبی علم کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی اور یہاں کے رہنے والوں کی محبت ڈال دے کہ لوگ جہاں بھی رہ رہے ہوں لیکن ان کے دل یہاں دھڑک رہے ہوں تہ بھی کہ ان کی طرف مائل ہوں جو بھی مسلمان ہے اب آپ دیکھیں کہاں کہاں سے یورپ سے امریکہ سے دنیا کے کسی خطے میں مسلمان ہے تو اس کے دل میں یہ ضرور تڑپ اور لگن ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاؤں اگر حج اور عمرے کے سفر پر ہم غور کریں تو دو چیزیں اس تمام سفر میں ہمیں ہر قدم اور ہر موقع پہ نظر آتی ہیں ایک اللہ کی توحید اللہ کی کبریائی اللہ کی بڑائی اللہ حضل کی صفات ان کا اظہار یہ سفر شروع سے لے کر گھر سے لے کر احرام باندھنے سے لے کر آخر تک پورے سفر میں ایک تو یہ روح نظر آتی ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ حضر جلال کی وحدانیت کا اقرار اس کی الوحیت کا اقرار اس کے حاکمیت اور معبود ہونے کا اقرار اور اس کے وقدہ لا شریک الک ہونے کا اقرار قدم قدم پہ اللہ اکبر لبیک اللہ لبیک اور دوسری ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اس پورے سفر میں انسان اپنی عقل اور اپنی سوچ کے اوپر نہیں چلے گا اپنی سمجھ پر نہیں چلے گا بلکہ خالص وہ نقشہ سامنے رکھے گا جس نقشے اور صورت پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا بھائی اللہ نے حج کے لیے بلایا اللہ کی دعوت پہ ہم جاتے ہیں نا اللہ نے ابراہیم علیہ اسلام سے کہا ازدین فی الناس بالحج کہ ابراہیم میرا گھر تو بنا دیا اب لوگوں میں ذرا میری طرف سے اعلان بھی کر دو دعوت دے دو عام دعوت از فی الناس سب لوگوں میں اعلان کر دو کہ حج کو آؤ آپ کا کام ہے اعلان کرنا اور میرا کام ہے ان کے دلوں تک اس آواز کو پہنچانا اور اس تڑپ کو ان کے دلوں میں پیدا کرنا یا اتو کاری جالن کل میری یا کل فج نام اللہ نے کہا آپ آواز دیں پھر دیکھیں کہ کس طرح لوگ پیدل بھی سواریوں پر بھی اور دور دراز کے علاقوں سے کیسے آتے ہیں بھائیو ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو جو اللہ کی طرف سے دعوت تھی اللہ نے کیسے پھر دنیا کے کونے کونے پہ, پہ پہنچایا ہے اللہ کی دعوت پہ جا رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے جا رہے ہیں یہ بات بھی آپ اچھی طرح نوٹ کریں اور اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں جانے کی توفیق دے دیں بڑے لوگ بڑی دولت بڑے پیسے بڑی کاریں اور کوٹیاں لیکن وہاں جانا نصیب نہیں اور کئی لوگ دیکھنے میں جھولی خالی نظر آتی ہے جیب بھی خالی نظر آتی ہے لیکن اللہ ان کو ایسی توفیق دے دیتے ہیں کہ ہر سال ہی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت کا موقع نصیب فرما دیتے ہیں دیکھنے میں وہ دوسروں سے کئی درجے نیچے ہوں گے کئی ایسے احباب کہ جو ہمارے پاس بھی آتے ہیں جی ہماری یہ مشکل ہے یہ الجھن ہے یہ کیا کریں تو ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کر رہے یہ سفر بڑا مبارک ہے اور وہاں جا کر دعائیں کریں اللہ تعالی مال میں برکت بھی ڈال دیں گے پریشانیاں بھی دور کر دیں گے اولاد بھی دے دیں گے اللہ حضل جلال اپنی رحمت کے بڑے خزانے کھولیں گے کہتے ہیں جی کوئی با... وسائل تو نظر نہیں آ رہے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے اس دفعہ جانا ہے اور اللہ سے مانگے نا وسائل کون پیدا کرتا ہے توفیق کون دیتا ہے اور اللہ کے فضل سے ایسے ایسے لوگ گئے ارادہ کر لینے سے اللہ سے مانگنے سے کہ بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی تو بھائیو اللہ کی دعوت پہ انسان جاتا ہے اور پھر اللہ کی توفیق سے جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ پھر وہ ایسا بن کر جائے ایسا لباس ایسی شکل و صورت ایسے زبان پہ الفاظ ایسے بول ایسا طریقہ جو طریقہ اللہ رس جلال نے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا اللہ نے طریقہ بھی خود سکھا ہے ہر ایک کو یہ نہیں کہا کہ چلو جیسے کسی کا جی چاہے آ کر حج کر لو جیسے کسی کے دماغ میں آئے میرے گھر کی آ کر زیارت کر لو نہیں رسول اکرم کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجو کمارا ایتمونی احجو لا لی بعد بادہ ہم لوگوں شاید اس سال کے بعد میں دوبارہ حج نہ کر سکوں اس لیے جیسے تم مجھے دیکھو میں حج کر رہا ہوں ایسے ایسے ہی کرتے جاؤ ایک اللہ کی توحید اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ دو چیزیں پورے حج کے سفر آپ کے چالیس دن کے سفر اور پورے عمرے کے دنوں کا خلاصہ ہے آئیے اب ذرا آگے چلیں اور غور کرتے جائیں اور یہ دو چیزیں آپ کبھی نہ بھولیں ایک اللہ کی توحید وحدانیت اور ایک اتباع یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور حج کو اپنے لیے آگے رہ کر نمونہ بنا کر اسی طرح کرتے چلے جانا اور اپنے دل و دماغ اور اپنے رسم و رواج اور اپنی فکیں اور اپنے جو مکتب فکر لوگوں نے بعد میں بنائے ہوئے ہیں سب کو ایک طرف رکھ کر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھ کر چلنا بھائیو آپ نے کبھی غور کیا ہو جب میقات سے پہلے جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے احرام کی دو چادریں باندھی جاتی ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کی کیوں ویسے انسان سوچے کہ میں نے اللہ کے گھر میں جانا ہے جب مسجد میں آتے ہیں تو آدمی کا لباس اچھا ہونا چاہیے خوشبو لگائے کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جیسے جیسے نماز کے لیے اچھا لباس پورا لباس زینت اختیار کر کے مسجد میں آئے گا ویسے ویسے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا جائے گا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھنا ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے ف اللہ احق ان ایو زیا اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ تم جب کسی بڑے کو ملنے کے لیے جاتے ہو تو اپنا لباس اچھا بنا لیتے ہو اور حید میں کچھ ترتیب لے آتے ہو منہ صاف کر لیتے ہو فلاح احق ان نہ لاہو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کرو اس کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کوئی اس قاعدے کو سامنے رکھ کر یہ سوچے کہ مجھے بڑا قیمتی لباس اور زرق برق چمکتا خوبصورت بہترین لباس پہن کر اللہ کی دعوت اور اللہ کی توفیق سے اللہ کے گھر جانا چاہیے تو کیا خیال ہے کہ اب وہ دو سادہ چادریں نہ پہنے اور اپنی سوچ کے مطابق ایک اچھا لباس پہن کر وہاں چلا جائے اور احرام کی دو سادہ چادریں نہ پہنے تو کیا اس کا حج ہو جائے گا اس کا عمرہ ہو جائے گا نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ جس نے بلایا اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا کہ میرے گھر میں آنا ہے تو اس زیارت کی قبولیت اور صحت کے لیے کیا کرنا ہے پہلے اپنا لباس بدل تاکہ وہاں کوئی امتیاز نہ رہے کوئی فرق نہ رہے اس کے پاس زیادہ پیسے تھے یہ زیادہ اچھا خوبصورت لباس پہن کر آ اور یہ بچارہ ماٹھا تھا اس کو کوئی اتنا اچھا لباس نہیں مل سکا تھا نہیں میرے نزدیک میرے بندے سارے کے سارے برابر ہیں جب میرے پاس آئیں تو ایک جیسا ہی لباس سادہ سا اس میں کوئی یہ ضروری نہیں کہ بہت قیمتی ہو دو سفید چادریں سادہ سی لے لیں اور باقی جو قیمتی لباس ہے اس کو اتار کر میرے دربار میں حاضری کے لیے آپ تشریف لے آئیں یہ اتباع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن قمیص نہیں پہننا شلوار نہیں پہن سر کو ننگا رکھنا ہے سر کو ننگا رکھنا ہے عام سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی صحابہ کرام کی کیا تھی کہ سر کو ڈھانپے ہوئے رکھتے تھے عام سنت اور عام طریقہ یہ تھا بازار میں جائیں مسجد میں آئیں آپ سر پہ پگڑی رکھتے تھے اور کبھی ٹوپی بھی آپ سر پہ پہن لیتے تھے لیکن حج کے لیے کیا کہا کہ نہیں سر ننگا ہو پھر بھائیوں جب مقات پہ پہنچیں دل میں تو نیت ہے اور کریں زبان سے کیا کہیں اللہ لبہ کا عمراتن اور پھر اس کے بعد جو تلبیہ شروع ہوتا ہے اب میقات سے اب یہ سفر شروع ہوا بھائی جو پہلا سفر ہے ٹھیک ہے وہ بھی حج کے لیے ہے اور اس کا اجر اور سواب بھی ملے گا لیکن وہ مقات مقرر کر دیے نا وقات مقرر کر دیے کہ خاص لباس پہن لیں یہاں سے اپنی ایک خاص حیث بنا لیں اور یہاں سے آ کر وہ مناسک شروع ہو گئے وہ عبادات حج اور عمرے کی سب سے پہلا ذکر اس دعا کے بعد اللہ مبیک کا عمراتن یا اللہ مبیک حجن کون سا ہے لبیک اللہ مبیک لبئی کا لا شریک ال کا لبئی انمدا و نحمت ال کا ول لا شریک لکھ اس پورے تلبیہ کے اندر کیا نظر آتا ہے اللہ کی توحید نظر آتی ہے اللہ کی وحدانیت نظر آتی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں اگر ہمیں تلبیہ سے یہ چیز سمجھ نہ آئے تلبیہ پڑھتے ہی احساس نہ ہو اور اپنی جہالت بلکہ یہ جہالت کا لفظ بھی شاید ہلکا ہو مجرمانہ غفلت کی وجہ سے کوئی یہ سمجھے کہ ہم کملی والے کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ میں جائیں گے اور اللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مکہ میں چلے جائیں نعوذ باللہ اللہ نظارے کیا جس کی تعریفیں یہ ہوں لبئی ک اللہ ہما لب لبئی کلا شریق اللہ کا لب ایک ان الحمد مات اللہ کا ول ملک لا شری اللہ کو اس کا بھی راضہ اور اس کی بھی کوئی قبر تھی یہی تو امتیاز ہے یہی تو فرق ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اور بڑے بڑے اولیاء اور صحابہ کرام۔ ان کے زندگی میں اور ان کی سوانح عمری میں یہ تو ملتا ہے کہ ان کی عمر اتنی تھی پھر اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو موت آ گئی اور فلاں جگہ پہ اس کی قبر ہے لیکن اللہ تعالی کے بارے میں کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے اللہ ہو ہمیشہ زندہ یہ تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جی تلبیہ لبیک اللہ لبیک اگر آپ نے اس سے توحید سمجھنی ہو اور سمجھنی چاہیے تو آئیے میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یہی تلبیہ مشرقین مکہ پڑھتے تھے جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں اور جو مکہ کے کافر پڑھتے تھے جب وہ عمرہ اور حج کرتے تھے اور یہ ہمارا تلبیہ ان کا تلبیہ شروع میں ایک ہی ہے کوئی فرق نہیں ہم بھی کہتے ہیں لبئی کل ملبیک لبئی کا شریک لک وہ بھی یہی کہتے تھے لبئی کل ملبیک لبئی کا شریک لک اتنا تلبیہ تو ہمارا اکٹھا لیکن فرق کہاں پڑا کہ لا شریک الک کے آگے انہوں نے ایک جملے کا اضافہ کیا ایک جملے کا اضافہ کیا کیا کہا کہتے تھے لبیک اللہ ہم اے اللہ ہم بھی حاضر ہیں بار بار حاضر ہیں لبیک پھر حاضر ہیں لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں ہے اب ہمارا تلبیہ یہاں ختم ہو جاتا ہے کوئی آگے الفاظ استثنا کے نہیں لب کلا ہبیک لب بیک کلا شری کلا کلبیک ان المدا و کا ون لا یہ ہمارا طلبی ہے کفار مکہ کیا کہتے تھے لا شری لک کے آگے کہتے تھے اری کن ملک تما ملک ہاں تیرا تیرے جیسا کوئی شریک نہیں یہ ہم مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جس جن کو ت نے شریک خود بنایا اور جن کو ت نے اپنی طرف سے اختیارات دے دیے اللہ ملکتا ہو ایسے شریک جن کو ت نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں ومام الخ وہ خود مختار نہیں بلکہ تیرے دیے ہوئے اختیارات کو وہ آگے استعمال کر کے لوگوں کو زندگی بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو رزق بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو اولاد بھی دے دیتے ہیں جو تو نے ان کو اختیارات تقسیم کیے ان اختیارات کی بنا پر ہم ان سے مانگتے ہیں ورنہ تیرے جیسا تیرا کوئی شریک نہیں ہے یہ وہ حد فاصل تھی جس نے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کر دیا اور یہ الفاظ وہ حد فاصل تھے کہ جس نے شرک اور توحید کے درمیان دیوار کھڑی کر دی کہ صرف اتنا کہو لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں آگے یہ نہ کہو کہ ہاں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تو نے کچھ اختیارات دے دیے ہیں وہ تیرے شریک ہیں ان سے ہم مانگ لیں جیسے تجھ سے مانگتے ہیں یہ الفاظ مشرقین مکہ کے تلبیہ کے اندر تھے مسلمانوں کے تلبیہ میں یہ الفاظ نہیں تھے رسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقین مکہ کو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے سنانا کہ وہ کہتے ہیں لب بھئی کلّہ لبئی لا شریک کلا شریق کا لب ان الحمدا ون مطالع کا ول ملک کا لا شری کا لک ان لا شریق ان ملک تو جب آگے والے وہ لفظ بولنے لگے تو آپ نے ان سے کہا قط قط بس بس کہ لا شریک کلک بس اتنا رہنے دو آگے نہ چلو قط قط عربی میں اس کا کیا معنی ہے بس بس کہ ظالموں لاشریک الق صرف اتنا رہنے دو آگے نہ کہو کہ ہاں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دے دیے اختیارات اور ہم ان سے مانگیں وہ اللہ سے مانگ کر دیں مانا بدہم اللہ لہر ال اللہ ظلفا ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ اللہ کے قریب کریں یہ حد فاصل ہے توحید اور شرط کے اندر تو بھائیوں یہ تلبیہ شروع سے ہمیں سکھا دیتا ہے کہ عبادت اللہ کی اس کا کوئی شریک نہیں ہے صرف وہ تمہارا معبود ہے اسی کے لیے نعمتیں اور اسی کی بادشاہت ہے اسی کا اقتدار ہے اور وہی مختار کل ہے کسی کے پاس کوئی ذرہ بھر کا اختیار نہیں ہے یہ تلبیہ پڑیں اور اتباع کو اختیار کرتے ہوئے لباس بدل کر چل پڑیں مکہ پہنچیں وضو کریں بیت اللہ میں داخل ہوں حضر اسود کے سامنے سے طواف کو شروع کریں گے اور کندھے کو ننگا کریں یہ دیکھو یہ کیا ہے اتباع ہے بھئی کندھے کو کیوں ننگا کریں اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کندے کو ننگا کر کے نماز پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اعجاز نہیں اس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کریں گے لیکن طواف بھی اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے زینت اختیار کر کے جانا چاہیے تھا لیکن اتباع اپنی عقل چھوڑ دیں اب کندھا ننگا کر لیں اور خوشبو نہ کہیں لگا لینا کہ چلو اللہ کے گھر میں چلا ہوں خوشبو لگا لوں مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگانا افضل ہے مستحب ہے جمعہ کا دن ہے جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں تو خوشبو لگانے کا حکم دے دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو پھر آپ خوشبو نہ کہیں لگا لیں اور کندھے کو ننگا کر لیں اور کیا پڑھیں اشارہ کریں حجر اسود کی طرف منہ کر کے دور ہے وہاں نہیں پہنچ سکتے تو اشارہ کر دیں اور کیا کہیں بسم اللہ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اور مرفون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ شروع ہوتے ہوئے سب سے پہلا لفظ کون سا بولا تھا کہا اللہ اکبر اللہ صاحب سے بڑا ہے اللہ صاحب سے بڑا ہے اور پھر دائیں طرف کو تو شروع کر اچھا عجیب بات ہے کہ پہلے تین چکر چھوٹے قدم تیز اور بازو کو حرکت دے کر بھئی کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرت القضا میں یہ طریقہ اختیار کیا اور بتلایا بھی کیوں لوری المشرقینا قوتن کہ مشرقین نے کہا تھا کہ یہ مسلمان بار بار کہتے ہیں جی ہم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اللہ کا حکم ہے بڑی لڑائی کے لیے یہ تیار رہتے ہیں تو مدینہ ایک وبائی شہر ہے وہاں کے بخار نے اور مدینے کی وبا نے ان کو بیمار کر دیا ادھر سے گئے تھے تو بڑے مضبوط اور قوت والے تھے لیکن مدینے میں رہ کر وہ نہ تم ہوما کہ مدینے کے بخار نے تو ان کو چلنے والا نہ چھوڑا یہ تو بچارے بیکار ہو گئے بیمار اور کمزور ہو گئے یہ لڑیں گے کیا تو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر کیا فرمایا کہا کہ کندھا ننگا کرو اور خوب حرکت دے کر اور اچھل اچھل کر چھوٹے قدم اٹھا کر پہلے تین چکر ایسے لگاؤ پہلے تین چکر ایسے لگاؤ اور باقی آرام سے لگاؤ جب مشرقین نے دیکھا کہ یہ مسلمان ایسے ہی نہیں ہیں جیسے ہم سمجھتے تھے جب مقابلے میں آئے تو صفوں کی صفیں یہ الٹ کر رکھ دیں گے وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور چھپ گئے کہ ہم ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ایک سبب تھا لیکن بعد میں یہ سنت بن گئی یہ کیا بن گئی اتباع اتباع سنت بن گئی اب بھی اگر آپ جاتے ہیں تو بھائیو کندھا بھی ننگا کریں گے اور بڑی قوت کے ساتھ اپنے دونوں بازو کو حرکت دے کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اب بھی چلیں گے کیوں کہ یہ صرف ایک دفعہ کی سنت نہیں تھی حجت البدا میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حج کا طریقہ ہی قرار دیا اور قیامت تک یہی طریقہ جاری رہے گا یہ اتباع ہے بھائی بیت اللہ سارے کا سارا اللہ کا گار ہے باقی بھی پتھر ہیں اور یہ بھی ایک پتھر ہے جس کو حضر اسود کہتے ہیں اس کو چومنا چاہیے بوسہ دینا چاہیے اور پیشانے بھی وہاں لگائیں اس کے اوپر ہاتھ بھی لگائیں بڑے پیار اور محبت سے باقی بھی تو سارے کا سارا بیت اللہ پتھروں سے ہی بنایا وہاں اس کو نہ چومنا ہے اور نہ اس کو پیشانی لگانی ہے کیوں یہ ہے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ نے کیا اور اس اتباع کو کیسے بیان کیا عمر بن خطاب رسی اللہ تعالی عنہ نے اور کیسے توحید سکھائی حضر اسود کو مخاطب کر کے کہنے لگے جو, جو پتھر جنت سے آیا سفید تھا جس پتھر کو اللہ حضر جلال دنیا میں نہیں قیامت کے دن دو آنکھیں دیں گے زبان دیں گے اور یہ پتھر بول کر ہر اس آدمی کے لیے گواہی دے گا مانیس بہ بحقن جس نے حق اور توحید کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا ہوگا اتنا عظیم پتھر ہے اور اتنے مرتبے والا یہ پتھر ہے لیکن عمر بن خطاب کو بھی اللہ الہام کرتے تھے اور وہ بھی جب بولتے تھے تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن بنا کر اللہ حضر جلال اپنی کتاب کے اندر نازل فرما دیتا تھا انہوں نے اس پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے جب بوسہ دیا اور کہا عالم و انا کا کہ مجھے پتہ ہے تو ایک پتھر ہی ہے پتھر ہونے کے لحاظ سے اور نفع اور نقصان کا مالک ہونے کے لحاظ سے تیرے اور دوسرے پتھروں میں کوئی فرق نہیں نہ تو اولاد دے سکتا ہے نہ دوسرے دے سکتے ہیں نہ تو کسی کی بیماری دور کر سکتا ہے نہ دوسرے دور کر سکتے ہیں نہ تو کسی کو شفا دے سکتا ہے نہ دوسرے پتھر شفا دے سکتے ہیں پتھر ہے لا تجر والا تنفع نہ تیرے اندر کوئی نفع دینے کی کسی کو پیسے پکڑانے کی رزق دینے کی دولت دینے کی طاقت ہے اور نہ کسی سے چھیننے کی طاقت ہے تو میں کیوں پھر بوسا دے رہا ہوں اللہ اکبر بھائیو یہ توحید اور اتباع سیکھو ہر قدم پہ عمرے اور حج تو بڑے کیے ہوں گے اس کی روح سیکھیں تو کیوں بوسا دے رہا ہوں کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ کو بوسا دیتے ہیں تو میں آپ کو کبھی بوسا نہ دیتا جو میں آپ کو چوم رہا ہوں یہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چوما اور آپ کو ہاتھ لگائے تھے باقی لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ لا تضر والا تنفار جیسے دوسرے پتھر ہیں ایسے نفع اور نقصان اور عبودیت کے لحاظ سے یہ پتھر ہے بڑا تعجب ہے ان لوگوں پر کہ کبھی اگر ہاتھ لگنا نصیب ہو ہی جائے نا تو وہ ہاتھ لگا کر جلدی جلدی پورے جسم پہ پھیر لیتے ہیں بیٹے کے ہاتھ پہ سر پہ, پہ پھیر دیا کوئی اور ساتھ ہے بیوی ہے اس کو جلدی جلدی لگا دیا کہ یہ ہاتھ پتھر کو لگا چلو آپ کو بھی لگا او بھائیو اس کو چومنا یہ تو اتباع ہے اس کو ہاتھ لگانا تو اتباہ ہے اور کوئی چیز لگا کر اس چیز کو چوم لینا اتباع ہے اس پر سجدہ کرنا اتباہ ہے دور سے اس کو اشارہ کرنا اتباع ہے لیکن ہاتھ لگا کر دوسروں کو یہ برکت منتقل کرنے کے لیے لگانا یہ کوئی اتباع نہیں اور یہ جہالت ہے عبداللہ اللہ نے عباس جو صحابہ میں بڑے عالم جن کے لیے دعا کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ اس کو فقاط عطا تھا فرما دے اور قرآن کی تفسیر سکھا دے یہ ایک دفعہ جب مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے تھے پورے عالم اسلام کے متفقہ کا خلیفہ جن کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کر لی اور اجماع کیا پوری امت مسلمان ہے کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں اور یہ ہمارے امیر المومنین ہیں اور عبداللہ حبن عباس حالانکہ لڑائیوں میں جو آپس میں غلط فہمیوں کی بنا پر ہوئیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے لیکن جب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ بن گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لئی تو پھر دلوں سے تمام قسم کی نفرت اور عداوت اور کراہت ختم ہو گئی اور ان کو اپنا امیر المومنین اور خلیفہ تسلیم کر لے حج کرنے کے لیے گئے تو امیر معاویہ اور عبداللہ بن عباس اکٹھے تھے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو امیر المومنین تمام مسلمانوں کے ماموں امیر معاویہ تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں نا جی کیوں کہ تمام مسلمانوں کی ماں اماں جان حضرت امہ حبیبہ کے بھائی ہیں اور امہ حبیبہ یرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ابو سفیان کی بیٹی اور میری اور آپ کی امی جان ہیں اور ان کے بھائی امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ہو خیر اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ حضرت اسود کو بھی ہاتھ لگایا جب دوسرے کونے پہ گئے تو اس کو بھی ہاتھ لگا لیا جب تیسرے کونے پہ گئے تو اس کو بھی ہاتھ لگا لیا اور اپنے یمانی پہ گئے تو اس کو بھی ہاتھ لگا لیا ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا عبداللہ اپنے عباس نے کہا امیر معاویہ یہ سارے آپ سارے کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں سارے کونوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حضر اسود کو اور رکن یمانی کو ہاتھ لگاتے تھے تو امیر معاویہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لئی سا من ان میں مہجورن کہ یہ سارا اللہ کا گاری ہے انہوں نے اپنے ذہن سے سوچ لیا نا یہ کیا تھی عقل تھی اپنے ذہن سے سوچا ل سا من ام میں کہ یہ سارا اللہ کا ہے تو ان دو کونوں کو ہاتھ لگائیں تو دوسرے دو کونوں کو بھی لگا وہ بھی اللہ کا گھاری ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا لقد کا نلا فی رسول اللہ ہے اسواتن کہ تمہارے لیے اگر اس کائنات میں سب سے بہترین کوئی آئیڈیل ہے نمونہ ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے تو امیر معاویہ اسی وقت ہی سمجھ گئے کہنے لگے سدہ ہاں مجھے سمجھ نہیں تھی تو نے سچ کہا واقع تن تو جیسے کہہ رہا ہے بات ویسے ہی ہے تو بھائیو اس سفر میں قدم قدم پہ توحید بھی سیکھیں اور قدم قدم پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباعی سیکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین دعوانا الحمد رب ربرال میلہ شری کلاشہ محمد نبد حج کے سفر پہ بہت سے خوش قسمت لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالی ان کے اس سفر کو مبارک بنائے اور توفیق دے کہ یہ سفر اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ حضر جلال کے پسندیدہ طریقے کے مطابق وہ ادا کریں اور خیر عافیت سے اپنے گھروں میں تشریف لائیں آئندہ جمعہ بھی میں انشاءاللہ اللہ یہ حج کے ہی احکام اور مسائل کے اوپر پڑھاؤں گا تو جو بھائی جانا چاہ رہے ہوں اور اللہ نے ان کو اس دفعہ توفیقہ تا فرمائی ہے تو ان کو تو خصوصاً چاہیے خود بھی اور جو ان کے عزیز و اقارب میں ساتھی جا رہے ہیں ان کو بھی آئندہ خطبے میں لائیں اور خود بھی ان مسائل کو اچھی طرح سنیں اور سمجھیں طریقہ سیکھ کر اللہ سے دعا کریں جس طرح ایک مہربان باپ اگر بیٹا طریقہ سیکھ لیتا ہے موٹر سائیکل کا تو اس کو لا کر دے ہی دیتے ہیں اگر اللہ نے اس کو جیب میں توفیق دی ہے تو اللہ حضور جلال کے پاس تو بڑا کچھ ہے طریقہ سیکھ کر اللہ سے مانگے کہ یا اللہ میں نے تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اور بڑی دلی تڑپ اور محبت سے جانے کا طریقہ تو سیکھ لیا ہے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو مجھے بھی توفیق دے دے کہ میں بار بار تیرے گھر کی زیارت کروں تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ کی توفیق مل جائے گی اس لیے آپ حضرات ذرا غور سے پہلے اذان ہوتے ہی آئیں اور یہ طریقہ سیکھیں کوئی سوالات ہوں اشکالات ہوں تو وہ آپ جمعے کی نماز کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خالص عبادت اور توحید کی نعمت سے سرفراز فرمائے اور خالص محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توفیق آتا فرما دے اللہ اللہ منصوراسلام والمسلم اللہ مدمر عادہ الدین اللہ عزل اسلام والمسلم اشف مشمرزانہ مرض المسلمین وشفئ انت الشافي لا شفاء الا شفاءه كشفاء الله يغادر سقما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلت علينا من لا يرحمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المسلمين